الحمد اللہ رب العالمین وصلۃ وسلام و علّہ سید المیہ ابلس رحشن صلاحت رسول اللّہ الله وعلى نبی اللّہ يا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمد سلسلہ ساری کثرت پاتے حاضر ہیں, ہیں اور اس سلسلے میں ہم سورت القوثر کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں انا کا میں جو رموز تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی شان و عظمت بیان کی گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی قدر و منزلت کو بیان کیا گیا تھا اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی ہے آج کے سلسلے میں الکسر کے اولن دو معنی کے اوپر دو اس کی جو تفصیلیں ہیں اس کے اوپر ہم کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے جیسا کہ پہلے یہ عرض کیا تھا کہ کوسر کا جو مانا ہے وہ کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا ہے یعنی کسرت ہی کسرت جہاں پر ہو اس کو کوسر کہا جاتا ہے اس کوثر کی تفسیر میں علماء نے جو مانا بیان کیا ہے سب سے پہلے تو اس کی تفسیر کی ہے کہ کوثر سے مراد یہ جنت کی وہ نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو عطا فرما دی گئی چنانچہ حضرت انس بن مالک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا یعنی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ غالباً یہ واقعہ میرات کی رات پیش آئے کہ جب آپ جنت میں شیف لے کے گئے اس وقت کا یہ حال آپ بیان فرما رہے ہیں کہ میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں ایک نہر کے پاس سے گزرا جس کے کناروں پر کھلے موتیوں والے خیمے لگے ہوئے تھے تو میں نے حضرت جبیل سے یہ استفسار کیا کہ یہ کیا ہے تو حضرت جبریل نے اس نہر کے بارے میں فرمایا کہ ہاض ال کوسر الدی کا ربو کا کہ یہ وہ نہر کوسر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اطا فرمائی یہ کوسر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مٹی یہ خالص مشک کی تھی یعنی yani وہاں پہ مٹی نہیں تھی بلکہ مٹی کی جگہ اس میں مشک موجود تھا تو ایک تفسیر علماء نے یہ بیان فرمائی کہ کوثر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ یہ کوثر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کو جنت میں دی گئی ہے جس کا مالک آپ کو کر دیا گیا ہے اور ایک حذیث پاک کے اندر اس کوثر کے بارے میں فرمایا کہ اس نہر کوثر پر جو برتن ہیں ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہے جنت کی نہروں کے بارے میں مختلف فضائل مختلف اس کی صفتیں یعنی کیسے یہ نہریں ہوں گی یہ قرآن پاک میں احاطی سے طیبہ کے اندر بیان کی گئی ہیں لیکن ان کے لیے عام طور پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نہر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی جمع انہار کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوئی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کو جو کوسر یعنی جو نہر عطا کی گئی اس کا نام ہی حدیث پاک میں کوثر ذکر کیا گیا اس کی وجہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ عام نہروں کی طرح نہر نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر جو کثرت ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی چاہے وہ کثرت با اعتبار پانی کے ہو کہ اس میں پانی سب سے بڑھ کر ہے یا اس کی لذت کے اعتبار سے ہو اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے ہو تو چونکہ خوبصورتی لذت کثرت ہر چیز ہر اعتبار سے اس میں کثرت ہی کثرت ہے اس لیے اس جنت کی نہر کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی اس کا نام کوثر رکھا گیا ہے تو یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شان و عظمت ہے کہ جنت کی وہ نہر کہ جس کا ظہور تو قیامت کے دن ہوگا یعنی پیدا کر دی گئی ہے حضر الصلاط اسلام نے اس کو ملاحظہ بھی فرمایا لیکن اللہ سبارک تعالی نے حضر الط اسلام سے یہ فرمایا کہ انا اقوائنا کلکوثر کے بے شک ہم نے آپ کو یہ کوثر عطا کر دی ہے یعنی آپ اس کے مالک ہے ہم نے آپ کو یہ دے دی ہے ایک معنی کوسر کا یہ بیان کیا گیا ہے دوسرا معنی جس پر بکثرت احادیث سے طیبہ موجود ہیں اور ڈبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہ مدوان نے جس کے بارے میں روایت کیا ہے وہ حوض ہے یعنی کوسر کا ایک معنی یہ حوض کوسر کیا گیا ہے یہ تو تفسیروں کے اندر موجود ہے اب حوض ہے کیا حوض کوثر کس طرح کا ہے حوض کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ کیا ہے اس حوالے سے کثیر صحابہ کرام علیہ کی یہ طیبہ موجود ہیں علامہ جلال الدین سیوتی شاف رحمۃ اللہ علیہ نے البدور صاف میں یوہی قاضی رحمتہ اللہ علیہ نے الشفا کے اندر تقریباً پچیس صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذکر کیا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حوض کوسر کی حادثیث طیبہ کو روایت کیا ہے کسی نے حوضِ کوثر کی وسعت کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنا بڑا ہوگا کسی نے حوض کوثر پر آنے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے ہوں گے کسی نے حوض کوسر کے ذائقے کے بارے میں بتایا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا کسی نے اس کے برتنوں کے بارے میں بتایا کہ اس کے برتن کیسے ہوں گے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ کن لوگوں کو حوضِ کوثر سے دور کر دیا جائے گا کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جو بندے کو حوض کوثر کا پانی دلانے والے ہیں ان تمام چیزوں کو علامہ سیدکی رحمۃ اللہ کلاڈے اور قاضیہظمار کی رحمۃ اللہی کلاڑی کی تحقیق کے مطابق پچیس کے قریب صحابہ کرام علیہ مردوان نے روایت کیا ہے اور امام نبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں تین مزید صحابہ کرام علیہ مردوان کی روایتیں ذکر کی ہیں یعنی اٹھائیس صحابہ اکرام علیہ مردوان نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم سے حوض کوثر کی روایتوں کو نقل کیا ہے ذکر کیا ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے دوگنے ذکر کیے ہیں یعنی اٹھائیس تو امام نبوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہیں اور میں نے مزید اٹھائیس صحابہ کلام علی مردوان کی حدیث سے ذکر کیے ہیں کہ جس میں حوضِ کوثر کا تذکرہ موجود ہے اور خود ابن حضرت قدانی رحمت اللہ تعالی فطر الباری میں فرماتے ہیں کہ بعض ہمارے اصحاب وہ گزرے ہیں یعنی بعض محدین وہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے حوضِ کوثر کی روایت تقریبا اسی کے قریب صحابہ کرام علی مردوان سے نقل کی ہے کہ ان, ان سے حوضِ کوثر کے بارے میں روایتیں موجود ہیں یہ تمام بیان کرنے کا جو مقصود ہے ایک تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شان و عظمت کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو جو کوسر عطا کیا گیا ہے اس سے مراد حوض کوثر ہے اور حوضِ کوثر کے بارے میں بھی ہم سنیں گے کہ یہ کتنی اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی نعمت ہے دوسری بات جو یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے وہ ہے کہ حوضِ کوثر کا عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے یعنی یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے جو حوضِ کوثر کا انکار کرنے والا ہے وہ بدعقیدہ اور بد مذہب قرار پاتا ہے صحابہ کرام ارحم اردوان اس کا کس قدر اہتمام فرمائے کرتے تھے اور کتنا حوض کوثر کے بارے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ تھا اس حوالے سے علامہ سیوتی شافعی رحمتہ اللہ تلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ بسرا آئے اور وہاں کے حاکم کے پاس پہنچے تو وہاں پر حوض کوسر کے بارے میں بحث ہو رہی تھی اور بعض لوگ اس کے حوالے سے شک و شبہات کا اظہار کر رہے تھے تو حاکم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس حوالے سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ مجھے اس بات کا گمان نہیں تھا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میں یہ دن بھی دیکھوں گا کہ تم لوگ حوض کوسر کے بارے میں جو ہے وہ شک و شبہ, شبہ کا اظہار کرو گے حالانکہ میں نے مدینہ منورہ کی بوڑھی عورتوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک تعالی سے یہ دعا کرتی ہیں یا اللہ وجل ہمیں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے حوضۂ کوثر پر اتار یعنی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوضۂ کوثر پر آنے کی سعادت نصیب فرما حوضِ کوثر سے پینے کی سعادت نصیب فرما یعنی آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی بوڑھی عورتیں یعنی اس سے مراد صحابیات ہیں جو حضرت عل صدی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس قدر اہتمام کرتی تھیں تو پھر مرد کس قدر اہتمام کرتے ہوں گے کہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پر آنا نصیب فرما حضور علیہط اسلام کے حوض سے پینا ہمیں نصیب فرما اس سے حوض کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ ایک تو احادیث طیبہ میں با اس کا ذکر ہوا دوسرا اگر قیامت کے احوال پر غور کیا جائے کہ کس قدر شدت کا حال ہوگا کیسے کیسے مسائل کیسی کیسی پریشانیاں اور کس قدر مصیبتوں کے اندر آزمائشوں کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے زبانے پیاسے سے باہر آئی بھی ہوں گی سخت پیاسے ہوں گے حتیٰ کہ عزی سے پاک میں یہاں تک آیا کہ جو بھی حوزے کوسر پر پہنچے گا وہ ہوگا پیاسا ہی یعنی پیاس کی حالت میں وہاں پر لوگ پہنچیں گے تو اس حال کے اندر سوچ لیا جائے کہ بہت زیادہ اسے پیاس لگی ہوئی ہو پانی کا طلبگار ہو اس حال میں حوزے کوسر جیسی نعمت اور وہاں سے پانی اس کو نصیب ہو رہا ہو تو یہ کتنی بڑی اللہ تبارک وطل کی نعمت ہے اس لیے کرام بالخصوص ان تمام مناظر کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوضِ کوسر پر آنے کی تبندنا کیا کرتے تھے اس کے علاوہ احادیث سے طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص انصار کو مخاطب کرتے ہوئے یہ جہاز فرمایا کہ تم سے جو میرا وادے کی جگہ ہے یعنی ملنے کی جگہ ہے وہ میرا حوض ہے بعض میں یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور میری عطرت کو اہل عبیت کو چھوڑے جا رہا ہوں یہاں تک کہ وہ حوض کو پر مجھ سے ملیں گے ان تمام باتوں کے پیش نظر ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ عقیدہ یہ نظریہ جہاں ضروری ہے کہ حوضِ کوثر کے بارے میں اعتقاد رکھا جائے گا کہ وہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کو دے دیا گیا اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ حوضِ کوسد جنت سے میدان محشر کے اندر لایا جائے گا جہاں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہیں یہ منظر یہ خیالات یہ سوچ ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اس وقت جو حوض کوسر کی اہمیت ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے میدان محشر کے ہولناک مناظر سے پناہ جہاں جن مقامات پر ملے گی ان میں سے ایک مقام یہ حوض کوسر ہے اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوں گے یعنی لوگ قیامت کے میدان میں آپ کی امت جا رہی ہوگی اور پریشانی کے عالم میں ہوگی نبی کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرت حکم کہ میں تم سے پہلے یہ حوض کوسر پر پہنچا گا فرت ایسی ہستی کو بولتے ہیں کہ جو پہلے سے آگے چلی جائے اور آنے والوں کے لیے تیاری کر کے رکھے تو ہمارے آقا علیہ السلاط اسلام اس قدر شفیق ہیں اس قدر مہربان ہیں کہ اپنے بارے میں ابھی سے ارشاد فرما دیا کہ میں تم سے پہلے حوض کوسر پر پہنچ کر اس بات کی تیاری کروں گا کہ تم وہاں پر آؤ گے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کا وہاں پر انتظار فرمائیں گے اور پریشانی کے حال میں جب امت وہاں پر پہنچے گی تو حوضِ کوسر سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو جام عطا فرمائیں گے حوض کے حوالے سے یہ تو میں نے کچھ بنیادی باتیں عرب کی کہ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے جو حوض کوسر کے حوالے سے باتیں ذکر کی حوص کوثر ہوگا کیسے تو کچھ باتیں میں اس میں سے آپ کے سامنے علامہ جروتی رحمۃ اللہ کی کتاب البدور السافیر اور بعض اور کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ان اللہ تبارک و تعالی اس کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے حوض کے بارے میں ہمیں بنیادی معلومات یہ حاصل ہوگی سب سے پہلی چیز کہ چونکہ قیامت کے میدان میں بہت بڑی تعداد کے اندر امتوں نے پہنچنا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے تمام کے تمام نے میدان محشر کے اندر آنا ہے حدیثوں کے اندر یہ مضمون بھی موجود ہے کہ ہر نبی کا وہاں پر حوض ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا حوض وہ ہوگا کہ جس پر سب سے زیادہ لوگ حاضر ہوں گے سب سے زیادہ جو کثرت ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے حوض کو پر ہوگی حادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے اس کے مختلف پیمائشیں بیان کی ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا کتنی اس کی وسعت ہوگی کسی مقام پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے فرمایا کہ مدینہ مدینہ منورہ اور سنا یمن یمن کا جو شہر ہے اس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنا فاصلہ یہ حوض کوسر کا ہوگا یعنی اتنا بڑا ہوگا کہ مدینے منورہ سے اگر کوئی یمن کے شہر صنع میں پہنچے تو جتنا فاصلہ اس کے درمیان ہوگا اتنا فاصلہ یہ حوض کوسر کا ہوگا اسی طرح ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کے دو بستیاں جربہ اور ازروح یہ دو مقامات ذکر کیے کہ ان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ یہ حوض کوسر کا ہوگا یعنی اتنا یہ طویل ہوگا بعض روایتوں کے اندر اعلہ نامی بستی کا تذکرہ کیا کہ اعلا کی جو بستی ہے یہاں سے لے کر سنا یمن تک جو فاصلہ ہے اتنا بڑا ہوگا بعض میں کابۃ اللہ المشرفہ سے لے کر بیت المقدس کا تسکرہ موجود ہے اور بعض روایتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم نے فرمایا کہ حوضی دی مسیحت الشہرین میرے حوض کا جو فاصلہ ہے جو اس کی مسافت ہے یعنی اس کی جو لمبائی چوڑائی ہے وہ اتنی ہے کہ جو ایک مہینے میں طے ہوگی شارہین یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کرے اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف اور ایک مہینے تک تیزی کے ساتھ دوڑتا رہے تو اس صورت میں وہ ایک مہینے کے بعد جا کے اس کے دوسرے کنارے پر پہنچے گا اس تمام کی تمام باتیں اس حوالے سے علماء نے دو باتیں ذکر کی ہیں پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ اس سے مقصود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا سامنے والے کو سمجھانا تھا جو جس علاقے کا تھا یا جس علاقے کے اعتبار سے اس کو پتا تھا کہ اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ جو بیت المقدس کے بارے میں جانتا تھا تو اس کو فرمایا کہ کعبے سے لے کر بیت المقدس کے درمیان کا فاصلہ جو سنا یمن کے بارے میں معلومات رکھتا تھا تو اس کو فرمائے کے مدینے سے صنع یمن کے درمیان کا فاصلہ کسی کو بیان کیا کہ ایک مہینے کا فاصلہ تو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلاط اسلام کا اس سے مقصد یہ ہے کہ اس کی وسعت اس کی لمبائی چوڑائی یہ بہت زیادہ ہوگی تو اگرچہ کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پر آئیں گے لیکن تمام کے تمام کو یہ اوزے کو قفایت کر جائے گا اللہ تبارک و ہمیں اس میں سے حصہ عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جامع کوسن نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم